جو ہے نا کس کو کہتے ہیں آ. انگوروں کا پانی کچا نکال کر بھائی بات کو سمجھنا ذرا یعنی پانی نکالو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 کہ غلیہ 20 20 نمبر اشیا اے سارا اسفل هو اعلی اوتھے پھر میری تسلی ہوئی کہ غلیان جڑا ہے نا وہ جوش اگ نال مارنا مراد نہیں ذہن وچ ہے جوش ہے بغیر اگ تے پکاں تو ا مر کیا اے پورا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 سن اس کا حکم آگے بتاؤں گا سب کا. اسی طرح کا پانی اس کا؟ یعنی کیا تب مطلب؟ مرے اجورانگورا پانی کوٹ کوٹ کے نچوڑ نچوڑ کے پانی پا کڈی <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> کپڑے پاٹ جان کے پانی نہیں <دیتے> نکل <laughs> <laughs>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 میرے زبیب،, زبیب کشمش کیوں؟ کیا؟ بے شک ضرب حبیب زبیب خواجہ غلام فرید یار دی مار آ کے کشمش میں کیا مطلب اللہ سونے طرف تکلیف آن میں کشمش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 صاف, شفاف ہو, صاف ہو جائے جھنگ تے سکون کر کے جائے پھر ہو اس لے خم دن امام صاحب کا مذہب یہ آخا میں نہیں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 تے موجبا ہوئے جی جی تے کوئی کلیہ جی دو جا اچھا نتیجے آستے او دا نتیجہ, کیا جزیہ دا جزیہ دا نتیجہ سال کی آدھا ہمیشہ جزیا آ جزیا آتیجا چاہے موجوا ہو چاہے سال باغ ہو دسا سی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 مُنصف کہتے ہیں مُنصف نصف نصف اتنصاف وانگو اتنصاف تو تن مونصف مونصف دی شراب دی؟ م. م. او اے وے اس کا چلا جائے م. کیا کیا کیا مینو ایج لگتا ہے کہ منصف پتہ کیا کہ تے ہو سلب ہوے۔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 مارا ہوں باوک تو منصف تا فرق اللہ شامی جہاں لکھے لکھے کہ نسب تو گھٹ اگر ختم تھی وجے کیا کیا ختم او جوش دیا. مرسا مرسا تے بن جائے گا با وک اگر پورا نسب ختم ہو جائے تو بن جائے گا منصف اچھا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 پورے ختم سواب نے دو سلس ختم ہو جان گے مسلس مسلسل کی نفی ہائے خاصا سلب رو سالوے کا مطلب ہے جی یہ مسلس پڑھتے پیو تو اُن کی پڑھو آئی اچھا لیکن سواب کا مطلب تسمیہ کے اندر حکم نہیں حکم دونوں کا کوئی باوے دو گٹ بہویں پورے دو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 تسمیا یعنی حکم چکمت اختلاف ہے جیڑا بازسف ہے نا کیا بازسف جیڑے شراب جی. باز کی ہی باز ہی نسف بولے نسف پورا اڈ جائے بن جان منصف, تے بان جاندہ منصف.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 اس دی حرمت اختلاف ہے محیط سرخی میں فرمایا کہ کبھی کبھار صاحبہ اس کو پیتے تھے اس کو استعمال کرتے رہے ہیں مسلس جڑا ہے تلا بنا مسلسل یہ حلال ہے صرف... صرف امام محمد کے رضی کرام ہے لیکن اے نہ سمجھنا سو بھی نشے پیندے سن جی چڑھتا شربت دیکھو نا میرے دس لربت سروس شربت اور اگر انہاں وچ نشہ پیدا ہے لیکن اینا پیونا کہ جس تجس نال نشہ نہیں پیدا پیدا ہوندا وہ صحیح ہے لیکن امام محمد رضدق نے یہ ذہنج لگایا کہ سارے گالی امام محمد مدد خلاف ہیں کیوں امام محمد ہوں حدیث استعمال کرندے کل ما کان قلیلہ مسکرن کان کثیر حرامان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 بعیر دی تلا اونٹ دی تلا کے لئے وہوالقاطران اللذی یطلا بہ البعیر والجربان جربان جربان کیا جیکو خارش کیا خارش لگ میں دیئے عمریں جیکو آدم اے اے الرجی آدھے کجلی آدھے آم چھڑ والے کگی ساری کو اللہ معافی عجیب بیماری ہے مار میں دے. اون کو جرب کیا کو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 ادا واقع اسی طرح جب سخت جوش سخت ہو پڑا تھٹ دے چوتھی قسم نقی اور زبیب کیا یہ مطلب نور لکھ رہے نقیع امرد اتو واہ ہوا جو سم سا کر مر کتنا ٹھیک ہے چار نقیع زبیب آ ہے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 تلا تلا پہلے مانے تلا پہلے, پہلے مانے اور اگو گیا سکر جس کو نقی ار کہتے ہیں تیسرا ہو گیا نقی نکی امر کہتے ہیں تیسرا ہو گیا نکی ارسبیب چولھے پکایا جانا نہیں کچا چولہے نہیں پکانا اور وہ بھی کچا ہے سارے کچن. صرف جو تلا ہوتا ہے جو ہوتا چیز؟ بس ادے بے لطفاق رام نے اچھا ہون اگے چار ہلال دکھے شراب ہاں اچھا چار حلال نے شرابا ہاں. کچھ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 دی نجاست خامر وانگو نہیں ہے بلکہ اختلاف ہے بےلیفاقی ہو گیا گئی بے اتفاق اگلے جہاں دو ہو گیا کئی غلیزہ ہے کئی نزدیک ریا مسئلہ حرمت حرمت شراب تو کم ہے دا جب تو کام میں مطلبے نکلے کے خود کہ ہونا ہونا نشا سارے گیا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 تب خاگ میں خا... اچھا زبیب ادا پیمنا ہلال ہے اچھا اے فرما رہے نے حن... صرف پک جائے یعنی جڑا پانی کچا کچا ہے مطلب لکھا الاجا ندج پیدا ہو جائے ند پکنا نہیں مسکر اگر ہو صحیح امر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 حرام لیکن جو شدت پیدا ہو جائے تو او شدت آج جگ باہر سڈ جائے جسل احسن یار شدت, شدت مراد اگو تھے جگ باہر سڈ تھی مجھے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 شدت آگ سٹ دے سمجھ لگی اگ فرمایا امی اتنا ضرور ہے سونے کہ بلا اللہ وہ ترب پی وے کیا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 سگریٹ پری چپ چپ چپ چھونے بات چیشتی چلن استعمال آپ چلن جے استم بات ایرام دے وی پہ کال افی دورر بحادیدر مختصن باد سب دیکھ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 بلا سکولی تے کتے دے اینج مقصود او تے وال ہر سامنے مطابق سب حرام ہوا میں نشان لا دار دل. دل. دل. سفر نمبر ہے تو ایک مخصوص دی نقل اور انہاں دی مشابہت اور حیات جیڑے جیڑے انہاں دے مطلب ہے فاسکو فا... فجور والے کام ہیں فاسکو فجور والے کام ہون بشرطے کہ یعنی شریعت چوں کم حرام, جو کام حرام ہن. جی میں جی کہ شراب نوشی حرام ہے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 یہ مسئلہ جو بتا رہے ہیں جو اس وقت ہے کہ جس وقت جڑے کم یعنی کام جا فارسک حرام حرام مباہ دے استعمال مشابت کرو ہر ہوا یہ مباحم ہو جائے جی جی جی جی گا ہاں دیکھا یہ ٹھیک ہے داڑی منا مفید آتی ویسے ہے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 نشا ہو اتحاد امام محمد, محمد, محمد مطابق فی زمان فتوہ بھی منا فی مزہ لیکن اختلاف ہے نا عمرو مشرواد مسلے چختلاف جہاں امام تصویر جب اسے قوت حاصل کرنا اینا اینا اینا مقصود ہے راہ مسلسل والا آگو چلو اونٹ نہیں دا دو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 لیکن ہدا خدانہ مکرو تاریمہ اللہ اچھا اللہ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 دھنوں مت کو رسنومان دیکھ کامور بانجے والا حشیشا اچھا ایتھ نبات جو فی العربیہۃ الشاعران یصدع و یس یسب بتو یقال الذلاقل ان ہے بھائی ہر بوٹے تھلے تھلے پاس زیادہ دیر کڑے رہتے جموں دینا شروع کر دینا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 لکھا کڑے <tapol>, <tapos>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 جی ڈوڈے ہندو ابال چاہ پکا نشا ہوں سغت بابا لغت سمجھنی بغیر فیقا واسطے ضروری ہے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 مسکراہرام <تصفح> نہ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 مقصود ہے، مقصود ہے، لگی، اچھا مروک مکاد گنو گس بس اتنے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 اور میں میں۔ جب تک ہوئے. لگ لیکن صرف او ہے ہے خامر کی متب <laughs>